اور آج کا خطبہ جمعہ لکھنے کے بارے میں تھا جو کچھ ہم تحریر کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں چاہے ہم فیس بک پہ لکھتے ہوں چاہے واٹس ایپ پہ لکھتے ہوں چاہے ٹویٹر پہ لکھتے ہوں چاہے ای میل کے ذریعے لکھتے ہوں چاہے ویسے قلم کے ذریعے لکھتے ہوں یہ ان کا آج کا موضوع ہے ہمیشہ کی طرح انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی علیہ الصلاۃ وسلام پہ درود پڑا اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں ایک طرف رسول ہیں یعنی کہ تمام انسانوں سے افضل ہوئے اس لحاظ سے لیکن سب سے افضل ہونے کے باوجود اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر وقت اللہ کو نگران اور نگبان جانو یہ جانو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے اور اللہ ہمارے ہر عمل سے ہمارے ہر قول سے واقف ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں قلم جس سے ہم لکھتے ہیں قلم عقل کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے قلم عقل کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے آپ کی عقل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ لکھیں گے تو پھر آپ پڑھ سکیں گے دوسروں کو بتا سکیں گے تو قلم عقل کے لیے سواری اور ضمیر کے لیے زبان کی حیثیت رکھتا ہے اس سے تحریر لکھتے ہیں کس سے قلم سے میرے بھائی آج کا خطوہ جمعہ کا ترجمہ ہے آپ بیٹھ جائیں تک جائیں گے آپ اس طرح بیٹھ جائیں آپ کو ضائع خیر دیں بیٹھ جائیں اس سے تحریر لکھتے ہیں اور علوم و فنون کا دار و مدار اسی پہ ہے یہ ہر علم دوسروں تک جو منتقل ہو رہا ہے کس کے ذریعے قلم کے ذریعے تو علوم کا فنون کا قیام اور دار و مدار قلم پہ ہے کتابیں بصیرت کو جلا بخشتی ہیں ایک ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتی ہے بصارت تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بصیرت کی عقل وغیرہ کی کتابیں بصیرت کو جلا بخشتی ہیں اور تنہائی میں انس فراہم کرتی ہیں بھائی کہتے ہیں ہم پردیش میں اکیلے ہیں امام صاحب کیا بتا رہے ہیں کتابیں تنہائی میں انس فرام کرتی ہیں کوئی تفسیر لے لیں اللہ کے کلام کی تفسیر لے لیں پڑھنا شروع کر دیں آپ کی تنہائی ختم ہو جائے گی صحیح بخاری اٹھا لیں نبی علیہ السلام کے حدیثیں پڑھیں تنہائی ختم ہو جائے گی گویا کہ نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم تنہا ہیں کیا علاج جی فلمیں لاؤ گانے سننے ہیں ڈرامے دیکھنے ہیں نہیں تنہائی کا علاج یہ نہیں ہے تو کتابیں تنہائی میں انس فراہم کرتی ہیں اور یہ کتابیں پریشانیوں کو ذائل کرتی ہیں تاریخیوں کو دور کرتی ہیں آپ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا میں ہندیرے میں ہوں مجھے نہیں پتا کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے کتابیں اٹھائیں اور سب سے پہلے کون سی کتاب اٹھائیں اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کی صرف تلاوت نہیں کرنی اسے پڑھنا ہے سمجھنا ہے پھر پتا چلے گا کون سی چی چیز حلال ہے کون سی چی چیز حرام ہے اگر صرف برکت کے طور پہ تلاوت کرتے رہیں گے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا یہ پتا نہیں چلے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا تعلیقی دور نہیں ہوگی تعلیقی کب دور ہوگی جب قرآن کو سمجھیں گے تو زع علی کتاب قرآن پاک بھی کتاب ہے تو اس کتاب سے تالیکیاں ذائل ہوتی ہیں امام صاحب فرما رہے ہیں پڑھتے رہنا مطالعے کی جو عادت ہے پڑھتے رہنا عقل مندوں کی عادت ہے اور ذہین و فتین لوگوں کی فطرت ہے وہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے رہیں گے بس دیکھنا یہ چاہیے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اچھی کتاب پڑھیں کچھ لکھاری کچھ لکھاری ادیب اور دانا ہوتے ہیں امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ لکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ کچھ لکھنے والے ادیب ہوتے ہیں دانا ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں مسرت کا خیال رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا لکھنے میں فائدہ ہے ہر خیر کے متلاشی ہوتے ہیں وہ چیز لکھتے ہیں جو خیر والی ہو اور خیر خائی چاہتے ہیں اپنی خیر خائی رشتے داروں کی خیر خائی معاشرے کی خیر خائی ملک کی خیر خائی جاتے ہیں وہ پانی پر تحریر ثبت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں پہ کوئی تحریر اثر نہ کرے وہاں بھی ان کی تحریر اثر کرتی ہے اور وہ آسمان والے رب کو نگرانوں نگبان سمجھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے میں نے کیا لکھا ہے سوچ سمجھ کے ہر لفظ لکھتے ہیں فضول باتیں نہیں لکھتے لکھاریوں کا دوسرا گروپ وہ ہے کہ جنہیں لکھنے میں کوئی مہارت نہیں ہوتی نہ ان کی آرائے اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کی جانب رجوع کیا جائے انہوں نے اخبارات اور ویب سائٹس کو اقل و رش سے بے مقصد اور منحرف قسم کی تحریروں سے بھرا ہوتا ہے جو فضول ردی اور کمزور الفاظ و معنی کا مجموعہ ہوتی ہیں یہ لکھنے والوں کی دوسری قسم ہے جو وہ تحریریں لکھتے ہیں جن سے لوگ خراب ہو جائیں لوگوں کو کہنا جی یہ عورتوں کو درس دینا کہ تم اپنے خاوند کے برابر میں ہو وہ ہاتھ اٹھائے تم بھی اٹھاؤ وہ ایک گالی دے تم دو گالیاں دو وہ ایک پتھر مارے تم دو پتھر مارو یہ ہیں معاشرے کو خراب کرنے والے یہ ہیں لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والے اور پھر لوگوں کو شریعت سے دور کرنے والے کہ جی اکثریت یہ چاہتی ہے اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا اس کا ذکر نہیں کریں گے یہ جی اکثریت یہ چاہتی ہے تو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے زینوں کو خراب کرتے ہیں یہ وہ لکھاری ہیں جن سے دور رہنا چاہیے امام صاحب کہتے ہیں کچھ قلم ایسے ہیں جو عوام الناس کو جہالت ہلاکت اور فساد کی جانب ہانک رہے ہیں لکھنے والا جہالت کی طرف ہانکے گا جی ہاں جو لکھنے والا کفر کی باتیں بتائے لوگوں کو کفر کی طرف مائل کرے کافروں کی طرف مائل کرے جو یہ کہے اسلام اور سارے دین برابر ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو جہاز کی طرف لے جا رہے ہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں فساد کی طرف لے جا رہے ہیں ان کا مقصد شر انگیزی فتنہ پروری لوگوں میں ہنگامہ آرائی بپا کرنا ہے یہ لوگ ہمارے دین کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہماری معاشرتی اقدار کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہماری اخلاقیات کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے علماء کرام کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے حکمرانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہماری عورتوں کی پاک دامنی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں یہ ہیں غلط لوگ جو چاہتے ہیں کہ عورتیں پاک دامن نہ رہیں گھروں سے باہر نکلیں فلموں میں کام کریں راموں میں کام کریں جسم کی نمائش کریں جو علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنے حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیوں حکمران کا مذاق اڑائیں گے کس کا نقصان ہوگا مسلمانوں کا ملک کا نقصان ہوگا لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ملک میں کوئی نظام نہیں چل سکے گا کوئی سسٹم نہیں چل سکے گا اور شریعت کیا کہتی ہے حکمران کی ہر بات مانیں سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو حکمران آپ کو دو سو آڈر دیتا ہے ان میں سے ایک غلط ہے وہ غلط نہ مانیں باقی ایک سو ننانوے مانے. یہ غلط لکھنے والے لوگ باہمی توم زنی میں مصروف رہتے ایک دوسرے پہ تومتے لگاتے رہتے ہیں الزام تراشی میں مصروف رہتے ہیں عیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں گالم گلوچ میں مصروف رہتے ہیں ایک دوسرے کو بورے القابات سے پکارنا ان کی عادت ہے ان کے بارے میں کسی نے سچ کہا ہے امام صاحب نے پھر عربی کا شعر پڑا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان عظیم ہو جب انسان کیا ہو عظیم ہو تو اس کے اہداف بھی عظیم ہوتے ہیں جب انسان خود عظیم ہو اس کے اہداف اس کے مقاصد بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں لیکن جو کمتر ہو وہ حقیر کاموں پہ راضی رہتا ہے جس کی اپنی سوچ اچھی نہ ہو وہ غلط کاموں کی طرف باغ باغ آئے گا سوشل میڈیا پر لکھنے والے لکھنے والوں پڑھنے والوں کلم کاروں ٹویٹ کرنے والوں کی برمار ہے امام صاحب کہتے ہیں جدر نگاہ اٹھاؤ ادھر موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کا احاطہ کرتی آنکھیں ہیں ہر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے کمپیوٹر دیکھ رہا ہے ان آلات پہ جھکے ہوئے سر نظر آئیں گے ہر کوئی لکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے بلاگ لکھ رہا ہے ٹویٹ کر رہا ہے مختلف چیزیں نشر کر رہا ہے کاش کے یہ ساری سرگرمیاں ایسے امور میں ہوں جن سے فائدہ پہنچے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی کاش یہ سرگرمیاں ایسے امور میں ہوں جن سے شر کو روکا جا سکے کاش یہ سرگرمیاں ایسے امور میں ہوں جو آخرت میں ذخیرہ بن سکیں جو آخرت میں کام آ سکیں مسلمانوں جال بچھے ہوئے ہیں فندے عام لگے ہوئے ہیں کہاں یہ موبائل پہ کمپیوٹر پہ جال بچے ہوئے ہیں شکار کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو شکار کرنا چاہتی ہیں جال بچھے ہوئے ہیں پھندے عام لگے ہوئے ہیں لوگوں کو آج کل نامعلوم شخصیات کی طرف سے بنائے جانے والے رجحانات یعنی ہیش ٹیگ کے ذریعے خاص مقاصد کی جانب کھینچا جا رہا ہے ان رجحانات اور ٹرین کے موضوعات سے بدنیتی آیا ہوتی ہے ان کے نام سے ہی بدتینتی وعدے ہوتی ہے چناچے ان کے بنائے ہوئے گھڑے اور کھائی میں گرنے والا ہی اس ٹرین کے پیچھے لگ کر جلد بازی کرتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر اپنا تبصرہ جڑ دیتا ہے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یعنی کہ عام طور پہ لوگ لائک کر دیتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں فارورڈ کر دیتے ہیں نہیں سوچتے کہ اس پہ ثواب ملے گا کہ گنا ملے گا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے امام صاحب کہتے ہیں خبردار ہوشیار رہو کیونکہ ایک قلم ہے جو تمہاری ہر تحریر کو نوٹ کر رہا ہے فرشتے ہیں تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں سیاہی ہے جو تمہاری تحریر کو نوٹ کر رہی ہے ایک کتاب ہے جس میں تمہارے امال محفوظ ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وکلو شی ام فلوح فبر وکلو صغیر کبیر مستقر کہ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سارے کا سارا نام امال میں درج ہو چکا ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے کل قیامت کے روز سامنے آ جائے گی پھر انسان کہے گا کیسی کتاب ہے لا یوگا درو سغیر یہ عجیب کتاب ہے اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی باتیں میں لکھی ہوئی ہیں جی ہر چیز لکھی جا رہی ہے تمام چھوٹے بڑے امال صحیفوں میں لکھ دیے گئے ہیں ان کی تفاصیل نام اعمال میں رقم کر دی گئی ہے تمہارا رب ہر تحریر کو محفوظ رکھنے والا ہے ہر ایک پہ نگہبان ہے ہر چیز پہ مطلع ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس سے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تحریر اور کالم مخفی نہیں ہے اگر کوئی شخص گناہوں کی بسات پر لڑک گیا ہے تو وہ گناہوں والی بسات لپیٹ دے رقم کردہ گناہوں کو مٹا ڈالے توبہ استغفار کر لے اور پانی کی اتنے ڈول بہائے کہ گناہوں کی گندگی اور خباست زائل ہو جائے اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں کسی کو پرتہمت لگائی ہے کسی کو گالیاں دی ہیں قرآن کے خلاف کوئی بات لکھی ہے نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات لکھی ہے صحابہ کلام کے خلاف کوئی بات لکھی ہے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بات لکھی ہے تو اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں سفار کر لیں فہاشی اور گناہوں کو ترویج دینے والی ویب سائٹس بنانے کا ارتکاب کرنے والوں تمہیں اپنا اور ان لوگوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جو تمہارے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو رہے ہیں جو تمہارے بڑکانے سے بٹک رہے ہیں بہت برا ہے وہ بوجھ جو تم قیامت کے دن اٹھاؤ گے بہت برا ہے وہ وزن جو تمہاری پشت پہ روزے قیامت لادا جائے گا سوشل میڈیا پر تمہاری تحریریں تمہارے رابطے تمہاری سرگرمیاں ایسی ہونی چاہیے جو تمہیں مولا کریم کے قریب کر دیں کس کے قریب کر دیں ایسی تحریر ایسے رابطے لڑکیوں کے غیر لڑکیوں کے قریب کر دیں وہ تحریریں نہیں کیا کہہ رہے ہیں جو اللہ کے قریب کر دیں وہ چیز لکھیں رابطہ ان سے کریں جن سے رابطہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے علما سے رابطہ ایسی ویب سائٹس میں داخل ہونے کی کوشش کریں جہاں پہ کتاب و سنت کے مطابق علم ملے توحید کے مطابق گفتگو ملے جہاں آپ کو شرک سے خبردار کیا جا رہا ہو حتیٰ کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں جو تحریریں جو رابطے تمہیں جنت کی نعمتوں کے قریب کر دیں عزت عزت و کرم والے گھر کے قریب کر دیں امام صاحب فرما رہے ہیں خائب و خاصر ہے وہ جو گناہوں پہ اصرار کرے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو خطبہ سن لیا آپ نے آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گھر میں بیٹھ کے سمتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں گندی فلمیں گندی تصویریں عورتوں سے رابطے غیر عورتوں سے تعلقات امام صاحب کہتے خیب و خاصر ہے وہ جو گناہوں پہ اصرار کرے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو بد بخت ہے وہ جو گناہوں کی طرف باغا چلا جائے گناہ ترک کرنے کے لیے مادہ نہ ہو وہ صحیح معنوں میں ظالم وہ ہے جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور نبی علی صاحب السلام فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو گناہوں سے توبہ کر لیں دروازے کھلے ہیں آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے رب کو منا لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلیا عبادی اللہ فسم لحمۃ اللہ ان اللہ جمیفور رحیم اے نبی علی اسلاۃ اسلام آپ لوگوں سے کہہ دیں میرے بندو میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے بڑے گناہ کیے ہیں بڑی جاتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیا مطلب ان اللہ یفردنو بمیا اللہ سبھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا توبہ کر لو معافیاں مانگ لو استغفار کر لو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لو تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یقر الدن یقفردن اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کیوں جی اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جی سوچ کے یہ ایس رہے ہیں نا کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن میں اشارہ کروں گا لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے آدمی کا نام آتا ہے جس نے بہت زیادہ گنا کیے ہیں پہلے تو ہم کہتے ہیں نہیں, نہیں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا وہ پکا کافر ہے وہ پکا جنمی ہے اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا فلاں بادشاہ نے یہ کیا تھا فلاں خلیفہ نے یہ کیا تھا فلاں حکمران نے یہ کیا تھا یعنی کہ آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور ان کے لیے بند ہیں ایسے ہی ہے میرے بھائیو کئی <تصفح> شخصیات ایسی اسلامی تاریخ میں گزری ہیں جو متنازع فی ہیں جن کے بارے میں لوگوں میں اختلافات ہیں اور کئی لوگ انہیں جہنم تک پہنچا دیتے ہیں اور کافر بنا کر رکھ دیتے ہیں میرے بھائی گنا جتنا بھی بڑا ہو اگر کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اس لیے کوئی بھی مسلمان جس نے کلما پڑا ہے اس کا نام آئے کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ پکا جھلمی ہے یہ پکا کافر ہے امام صاحب کہتے ہیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخش اللہ تعالی سے چاہتا ہوں تم بھی اسی سے گناہوں کی بخش مانگو بے شک و رجوع کرنے والوں کو توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے یہ امام صاحب کا پہلا خطبہ تھا دوسرا خطبہ اس کے شروع میں انہوں نے پھر یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ذرہ بھی عبادت کا حقدار ہو ہر طرح کی عبادت کا حقدار کون ہے میرے بھائیوں ایک اللہ یا اللہ بھی اور دوسرے بھی ہر سجدہ کس کے لیے جب بھی جانور زیبہ کیا جائے کس کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہر عبادت کا دار صرف وہ ہے کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی انسان ذرا بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے عیسائی عیسائی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں غلط جو مسلمان نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں غلط آپ کو مشکل کشاہ سمجھتے ہیں غلط آپ سے بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں غلط آپ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں غلط کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے جو ایک اللہ سے کی جائے گی اس کے بعد انہوں نے نبی علی السلاۃ والسلام کے کی رسالت و نبوت کی گواہی دی اور پھر آپ پہ درود پڑا اس کے بعد کہا مسلمانوں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مصائب کا شکار ہیں وہاں کے رہنے والے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اس لیے انہیں موجودہ حالات میں یاد رکھو وہ لوگ کھانے پینے ادویات لباس لحاف اور سردی سے بچاؤ کے دیگر وسائل کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے انہیں یاد رکھو ان پہ خرچ کرو غریب آوادیں دے رہا ہے کمزور مدد کے لیے پکار رہا ہے مجبور و لاچار چیخ رہا ہے اس کے ہاتھ تنگ ہیں ان کی مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے مومن لوگوں پر سب سے زیادہ مومن لوگوں پہ سب سے زیادہ رحمت شفقت اور احسان کرنے والی ہوتی ہیں لوگوں پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والے کون ہوتے ہیں مومن یہ امام صاحب کا جملہ قابل غور ہے عام طور پہ ہمارے منہ سے کیا باتیں نکلتی ہیں نہیں جی وہ یورپ والے جو ہے نا بس کلمہ نہیں پڑا باقی وہ سب نیکی میں آ ہم سے کافروں کے بارے میں بڑی صفائیاں دے رہے ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو کوسرے ہوتی ہیں لیکن امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والے کون ہیں مسلمان سب سے زیادہ شفقت کرنے والے کون ہیں مسلمان احسان کرنے والے کون ہیں مسلمان فقیروں یتیموں مسکینوں پہ دستے شفقت رکھنے والے مسلمان سب سے زیادہ بیواؤں طلاق یافتہ عورتوں کمزور خواتین پہ ترس کھانے والے مسلمان مصیبت زدہ پہ نرمی کرنے والے سب جگہ کون ہیں مسلمان جن تکلیف میں پھنسے افراد اور لاچاروں کے کوئی کام نہ آئے مومن بڑھ کر اس کے کام آتے ہیں جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علی السلاۃ والسلام نے فرمایا بیواؤں میرے بھائیو حدیث توجہ سے آپ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا میرے بھائی بڑی عظیم حدیث ہے بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوب کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو مسکینوں کو آپ دینے جا رہے ہیں ان کے لیے فن کٹھا کر رہے ہیں بیواؤں کے کام آ رہے ہیں ان کے دفتری کام آپ کروا رہے ہیں ان کا گر تمیر ہو رہا ہے اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں سے ایوار لینے کے لیے نہیں لوگوں سے تمغہ لینے کے لیے نہیں بیوہ سے شباچ لینے کے لیے نہیں یتیموں سے شباش لینے کے لیے نہیں یہ کام ہم بہت کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی شباش اس بیوہ سے لینا چاہتے ہیں شباش اس مسکین سے لینا چاہتے ہیں وہ بیوہ کل کو کسی کام نہ آئے ہماری بات نہ مانے لو جی میں نے اس کے اوپر یہ کیا تھا وہ کیا تھا سارا عمل ضائع ہو گیا احسان کیا سارا عمل کیا ہو گیا ضایا ہو گیا تو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جس کا ثواب کسے دینا چاہیے بیوہ سے نہیں کسے شباز کسے سے لینی ہے اللہ سے تو نبی اسلام فرماتے ہیں بیواؤں مسکینوں کے لیے دوڑ دود کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور فرمایا اس آدمی کی طرح ہے جو رات کو تہجد پڑھے اور تھکاوٹ محسوس نہ کرے اور اس آدمی کی طرح ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ نفری روزے رکھے کتنا عظیم کام ہے بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کام کرنا ان کے لیے محنت کرنا اس حدیث کو امام بخاری امام نے روایت کیا ہے اس لیے غریبوں مسکینوں حقوق سے محروم بے سہارا پناہ گزینوں لوگوں کی مدد کرو صدقہ کا خیرات دو صدقہ کا کرتے ہوئے شمار نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں شمار کر کے اجر دے گا ان کے بہتر کیا ہے کہ جیب سے نکالیں اور دے دیں ذخیرہ مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی روکنا شروع کر دے گا اتیا دینے میں جلدی کرو تاخیر سے بچو کل کروں گا سب نہیں اگلے سال کروں گا نہیں مکان بننے کے بعد کروں گا نہیں شادی کے بعد کروں گا یہ جی ساری زندگی ایسا ہی کرتا رہے گا نہیں آج کریں ابھی کریں دوبارہ موقع ہاتھ میں آئے کہ نہ آئے تو امام صاحب کہتے ہیں اتیا دینے میں جلدی کرو تاخیر سے بچو اور یاد رکھو کہ اللہ کہتے ہیں وحسین ان اللہ يحب نیکی کرو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کیسے محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مسلمانوں موجودہ حالات و واقعات کا تقاضا ہے کہ ہم ہوشیار رہیں بیدار رہیں موجودہ حالات سے سبق حاصل کریں نصیحت پکڑیں اللہ کے سامنے گڑ گڑ ان حالات و واقعات سے دلوں کا امتحان لیا جا رہا ہے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں اپنے دلوں کو کسی سرخ یا سفید سے مت جوڑو غیروں پہ امیدیں نہ لگاؤ کیونکہ جو کسی چیز سے دل جوڑے گا اللہ اسے اسی کے سپرد کر دے گا چنانچہ اللہ تعالی سے دل جوڑنے والے کو اللہ تعالی کافی ہو جاتا ہے جو اللہ سے دل جوڑتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ کرتا ہے اس کے بعد پھر کہا کہ نبی علیہ اصلاۃ السلام پہ بار, بار درد سلام پڑھو جس نے آپ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمت نازل فرمائے گا اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی اور خصوصاً یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور یہاں پہ رب العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے بلکہ تمام مسلمان ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اس ملک کے بادشاہ خادم الحرمین شریفین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں میں تیری رضا ہو جن کاموں کو تو پسند کرتا ہو جن کاموں پہ تو راضی رہے پھر کہا کہ یا اللہ جتنے مسلمان ممالک ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق یا اللہ مسلمان ممالک کے بارڈر محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فوجوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو یا اللہ ہمیں توحید کے مطابق کام کرنے کی توفیق نہایت فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نہایت فرما یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا ایمان کے اوپر دینا اسلام کے اوپر دینا تو کے اوپر دینا یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جنم سے محفوظ فرما یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا نیت فرما یا اللہ ہمارے رشتے دار ہمارے دو صحباب ہمارے جاننے والے جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نہ فرما یا اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم سیکھنے کی توفیق نہ فرما یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نہ فرما و صلی اللہ تعالی نبی محمد و علی وصحب ہی میرے بھائی بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ چاہیے تو یاد رکھیں کہ جو بھائی فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ فیس بک پہ تلاش کریں سرچ کریں خطبہ مسجد نوی اردو خطبہ مسجد نوی تو جب یہ پیج مل جائے یہ صفحہ مل جائے تو اسے لائک کر دیں ہر ہفتے آپ کو خود بخود ترجمہ مل جایا کرے گا